جب محشر کا دن بپا ہوگا خدا کے روبرو جب محشر کا دن ہوگا نہ باپ اس دن بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ بیوی بی ہوگی شوہر کی نہ ہمشیرہ اپنے بھائی کی وی کیسا روز ہوگا کہ بھائی اپنے بھائی سے جدا ہوگا عزیز و نفسی نفسی سب پکاریں گے وہاں فخ بخشوانی کو ایک محمد مستف ہوگا اب رہنو دعا کرتا ہوں اللہ جل جلال ہو میری اور آپ سب کی حاضری کو جمع المبارک کے مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ اس حاضری کو قبول کر کے ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے تمام قسم کی ہم و سنا تعریف اللہ جلہ جلالہ کے ذات عدس کے لیے جس اللہ نے انسان کو بے شمار ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے جس اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں سننے کے لیے کان دیے بولنے کو زبان بخشی ہے وہ اللہ کہ اگر اس کی نعمتوں کا تذکرہ شروع کر دیا جائے دن گزر جائے رات بیت جائے ہفتے ختم ہو جائے زندگی ختم ہو جائے مگر نعمتوں کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا بے شمار درود و سلام سرور کونین فخر دعالم سید والآخرین امام المبیارسلیم سید ال سید السکلین جبد الحسن والحسین حسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جس پیارے نبی نے اونچی شان والے بلند مرتبے والے نبی نے کافروں کے پتھر سہ سہ کے ظلم و ستم برداشت کر کے اللہ کے قرآن کو دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے اللہ اس پیارے کے روزہ پاک پر کروڑوں رحمتیں برسا بھائیو جماعت المبارک کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے آنے والے خوش نصیبوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنے والوں اللہ میری آپ کی حاضری قبول کر لے آج انشاءاللہ اللہ ایک بڑا اہم عنوان میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عنوان میرا موضوع حالات کے تقاصوں کے بالکل مطابق ہے شاید کچھ نوجوانوں کو اور کچھ میرے بھائیوں کو آج کی میری گفتگو ذرا تلخ اور خشک محسوس ہو لیکن چونکہ گزشتہ جمع المبارک کے خطبہ میں میں نے سرکار مدینہ علیہ السلاط وسلام کے معراج کا تذکرہ کیا ہے معراج صرف کوئی قصہ کہانی کا نام نہیں ہے آقا کے مراج سے بڑے بڑے سبق ملتے ہیں بڑے بڑے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے ملتے ہیں ایک اصول اور ضابطہ اور کے لیے آقا نے بیان کیا فرمایا کچھ لوگوں کی زبانیں کٹتی ہوئی نظر میں نے عرض کیا آقا فرماتے میں نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اس یہ سزا مل رہی ہے میرے پاک نبی فرماتے ہیں مجھے بتلایا گیا اے آمنہ کلال اے صاحب شرف و کمال اے توم کے سردار یہ تیری امت کے وہ علماء ہے جو حق بیان نہیں کرتے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے والے حق بات کو چھپا جانے والے مسلح ڈپلومیسی کا شکار ہو جانے والے باڑیوں پیغمبر کی اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آج بگڑتے ہوئے میں حالات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کیوں حالات کیوں بگڑ رہے ہیں آئے دن اخبارات کے ذریعے نئے نئے کیس کیوں سامنے آ رہے ہیں یہ سارے جرائم اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر جوان آئی لو یو کا مریض نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے بات ذرا توجہ کے ساتھ سوات فرمانا ہوگی اگر کسی بات پر تلخی محسوس ہو تو نظر انداز کرتے رہنا اللہ اللہ اللہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پوری امت کے لیے اصول بیان کر دیا اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے نبی اعلان کر دو یا زی نہ آ من دلو فلم کا وطن والا تو آتیش تو اللہ پاک نے فرما میرے پیارے نبی جی ہرال کر دو نا اے ایمان والو ایمان کا دعوی کرنے والوں اپنے سینے میں ایمان کی شما کو روشن کرنے والوں اللہ رسول پر یقین کا دعوی کرنے والوں قبر کیا پر یقین رکھنے والوں حشر نشر پر یقین رکھنے والوں یا منو ادلو سلم کا وطن میرے بھائیوں پتوں کی کہ روشن زمیر ہو چونیا بھائی پھر اسے آنے والوں کے علاقوں سے تشریف لانے والوں اللہ پاک نے اپنے پیارے مومنوں کو بلایا ہے اللہ پاک نے صرف ایمان والوں کو خطاب کیا اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے ایمان والے بندوں آؤ میں تمہیں ایک بڑا ایک بڑے بہت بڑے حکم دینے حکم دینا چاہتا ہوں فرمایا ادو کا اللہ پاک نے فرمایا اسلام کے دائرے میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا خطوات الشیطان ایمان والو شیطان بے ایمان کی پیروی نکل بیٹھنا شیطان کا کہنا نہیں ماننا شیطان کے پیچھے نہیں چلنا اللہ کیوں اندوم لکم، لکم مبین शतान बेईमान ये तो तुम्हारा खुला है दुश्मन है ये तुम्हारे बाप दादा आदम का भी दुश्मन ये तुम्हारा भी दुश्मन है शतान नहीं चाहता कोई बंदा जनती बन जाए शतान नहीं चाहता कोई बंदा मोमन बन के जिंदगी गुजारे शतान नहीं चाहता तो कि किसी के घर में शर्मो हया रहे शतान नहीं चाहता किसी के घर में पर्दा हो शतान नहीं चाहता कोई बंदा जनती बने शतान बेईमान तो तुम्हारे ईमान का بھی دشمن تمہارے جنت میں جانے کا بھی دشمن ان کو بھی شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے اس سے مت جاؤ اس کی پیروی نہ کرنا شیطان چاہتا ہے ہر بندہ سین میں میں جائے کوئی نہ آئے شیطان کی یہ تمنا ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ ہر سننے والا کوئی نہ ہو شیطان بے ایمان یہ چاہتا ہے ہر بندہ فلمیں دیکھنے والا وی سی آر کا مریض بنے کوئی بندہ قرآن کا متوالا نہ بن جائے شیطان بے مان چاہتا ہر بندہ فحاشی کا دل دادا بنے حدیث رسول پڑھنے والا کوئی نہ رہ جائے ہر گھر سے ایمان کو نکال دیا جائے گھر گھر سے دین کو کو کر کر نکال دیا دیا جائے جائے اور ساری دنیا کو بدین کر دیا جائے نہ کوئی بندہ دین دار رہے نہ کوئی کملی والے کے دین پر چلنے والا ہو اور نہ کوئی جنت میں جائے کیوں اللہ پاک نے حکم دیا تھا نہ آدم کو سجدہ کر نہیں سجدہ کیا بات نہ مانی کر گیا تکبر کر گیا اللہ پاک نے اصلی جہنمی بنا دیا, کر دیا. ظالم تیرے لیے جہنم ہے تیرے لیے نار ہے تیرے لیے ہلاکت ہے تیرے لیے بربادی ہے کہنے لگا اللہ اکیلا نہیں جاؤں گا تو مجھے چھٹی دے مہلت دے لمبی زندگی دے پھر دیکھ میں اپنی جماعت کتنی بڑی کرتا ہوں اور میری جماعت تیری جماعت سے بڑی ہوگی پھر دیکھ میں کتنے بندے جہنم میں لے کے جاتا ہوں اور اس لائن نے اللہ کی بار میں کھڑے ہو کر قسم اٹھا دی کہنے لگا فابے عزتی کا اے اللہ کتنی خطرناک بات ہے فاب عزتی کا اے اللہ مجھے تیری عزت کی یہ شیطان قسم اٹھا رہا ہے کون قسم اٹھا رہا ہے مگر مسلمان تو بھی ذرا خیال کر تُو کلمہ پڑھ کے درباروں مزاروں اور کمروں کی قسمیں اٹھاتا ہے شیطان بے ایمان ابلیس ہو کر لاتی ہو کر بھی اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے کیا تفافی عزتی کا انہم اجمائی اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم اے اللہ مجھے تیرے رب ہونے کی کسم اس ذاتی کا تیری عزت کی قسم اے اللہ میں ساری دنیا کو گمراہ کروں گا ساری دنیا کو بے دین کروں گا ہر گھر کے اندر گانا چلے ہر گھر کے اندر ناچ ہو ہر گھر کے اندر فحاشی کا اڈا بن جائے ہر گھر کے اندر دین کا جنازہ نکل جائے کوئی دین کی بات کرنے والا نہ ہو کوئی نماز کی پابندی کرنے والا نہ ہو یہ قرآن کی تلاوتوں والا رواج ختم کر دیا جائے گا تلاوتوں میں ناگے ہوگے مگر فلموں ڈراموں میں ناگا نہ ہوگا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم تیرے وقار کی قسم ہر بندے کو گمراہ کروں گا ہر بندے کو میں تیرے سیدھے راستے سے ہٹ اللہ پاک کے سامنے ظالم کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے کہ میں ہر بندے کو گمراہ کروں گا ہر بندے کو بدنام کروں گا ہر بندے کو تجھ سے بیگانہ کروں گا جس طرح تو نے مجھے در رحمت سے نکالا پھر دیکھ اللہ کتنے بد نصیبوں کو اپنے پیچھے لگا کر تیری رحمت سے محروم کروں گا او بھائیو آج دعا بھی کرو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معروم نہ کرنا ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرما ہمارے ایمان کو اللہ قائم اور مضبوط فرما مومن جو ہے نا مومن جس کو اللہ اعلان کر رہا ہے یا اوزین آ من مومن کی زندگی کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے اونٹ کی طرح جس اونٹ کے ناک میں مالک نے نکیل ڈالی ہوئی ہے اور مالک جب اشارہ کرتا ہے بیٹھنے کا اس کی ناک میں نکیل ہے مالک کہتا بیٹھ جا اونٹ بیٹھ جاتا ہے وہ اشارہ کرتا کھڑا ہو جا اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے جب مالک کہتا ہے نا حس ہش, ہش بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے اونٹ دوستو تو جو کرنا پھر وہ نیچے نہیں دیکھتا کیچڑا ہے میں نہیں بیٹھ سکتا میرا جسم خراب ہوگا نیچے گرم ریتا میں نہیں بیٹھتا نیچے کانٹے ہیں میں نہیں بیٹھتا نیچے پتھر ہیں میں نہیں بیٹھتا نہ وہ انکار نہیں کرتا کیوں مالک کے ہاتھ میں نکیل ہے مالک اشارہ کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے مالک اشارہ کرتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ تو ایک اونٹ ہے جو مالک کے اشاروں پہ چل رہا ہے بندہ مومن تیری نکیل میرے محمد مستفی کے ہاتھ میں ہے تو بے مہار نہیں ہے بے مہار نہ تیرا بھی کمارس ہے تیرا بھی کمالک ہے محمد مستفا کے یدے پاک میں ہے پمبر کے پاک آت میں ہے تیرا نبی جہاں اشارہ کرے تیرا کام کیا ہے نہیں نہیں میں بیوی کو پچھا گا تے سونے پھر تیری منا گا کی بھی یہ ہو مومن دا چنگا سونا اوٹا کم کیتا ہی اور اونٹ تیرے سامنے دم نہیں مارتا انکار نہیں کرتا اور نبی اشارہ کرے تیرا کام کیا ہے نبی بیٹھنے کا اشارہ کرے تو بیٹھ جا نبی کھڑا ہونے کا اشارہ کرے تو نبی حلال کھانے کا اشارہ کرے اسی آرام بھی رگڑی جائیے کیا ہے نبی دیتابے داری ہے کیا بھائی نبی کہے سچ بولو جھوٹ نہیں بولو ہم جھوٹ کے رگڑے لگائے کیا یہ نبی کی ہے اچھی ہم نے تابے داری کی نانا میرے بھائی اونٹ نے کبھی نہیں کہا کہ میں برادری سے پوچھوں گا بیٹھوں کے نہ بیٹھوں ماحول ٹھیک ہے یا نہیں میرا یہاں بیٹھنا اچھا ہے یا نہیں اور دوستوں یہ بد نصیبی ہمارے مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے نبی کا حکم ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں برادری مانے گی یا نہیں اچھا لگوں گا یا نہیں کون مجھے کیا کہے گی او تو برادری کی بات مانتا ہے رسول کی نہیں مانتا او ہم برادری کی بات کو ترجیح دیتے ہیں رسول کی بات کو ترجیح نہیں دیتے او بیوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں نبی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے معاشرہ سوسائٹی دوستوں یاروں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں مگر دوستوں نبیوں کے امام کی بات ٹھکرا دی جاتی ہے اللہ کہتا جنت اسے ملے گی جو کملی والے کی غلامی کرے گا اتباع پیروی کرے گا جو نبی کے نقشے قدم کو چھوڑ کر برادری کے نقشے قدم پہ چلے گا میرے جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا دعا کرو اللہ نبی کی تابے نصیب کرے اللہ اللہ اتباع اور پیروی کا معنی ہے نقل مارنا پیچھے پیچھے چلنا بات سمجھ آ رہی سب کو پیروی کا کیا معنی ہے نقل مارنا پھر کہو یعنی دیکھ کر کام کرنا کس کی طرف دیکھ کر انڈیا والوں کی طرف کہ شبان کی پندرہویں رات کو ہندو کیا کرتا ہے عیسائی کیا کرتا ہے اور ظالم کبھی سوچا تو کر کہ شبان کی پندرہ تاریخ کو تیرے نبی نے بھی شرلیاں پٹاخے چلائے تھے کیوں بھائی اب بولو یار اور کملی والے نے شرلیاں پٹاخے چلائے تھے نبی کی اولاد نے چلائے تھے کیا نبی نے بیٹوں اور بیٹیوں کو خرچہ دیا شرلیاں پٹاخوں کے لیے کیا نبی کے کسی صحابی نے شرلیاں پٹاخے چلائے یہ بد نصیبی مسلمانوں تم نے کہاں سے حاصل کی ہے یہ بد بختی تمہارے مقدر میں کہاں سے آ گئی نبی کچھ کہہ رہا ہے امت کچھ کر رہی ہے یہ اجیت پیروی ہے افسوس ہوا پچھلے دنوں ایک خبر پڑھ کے اخبار پر لشکر اخبار نے یہ خبر لگائی وہ خبر بڑی افسوس ناک تھی کہ جب یہ سکھ ہمارے پاکستان میں آیا نا یہ کمینہ دلیر مہدی اصل میں مادی مسلمانوں کے ایک امام کا نام ہے پیغمبر کی لڑی سے پیدا ہونے والا ایک امام ہے جس مہدی کا نام محمد ہوگا جس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا جس کے باپ کا نام عبداللہ اللہ ہوگا سیدہ فاطمہ کی نسل سے پیدا ہوگا اوہ اتنے عظیم خاندان کا فرزند مہدی آج سکھ اپنے نام کے ساتھ مادی لکھ کے پاکستان والوں سے سلامیاں لے رہا ہے ڈوب مرنے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور جب یہ لاہور میں آیا مسلمان کلموں پڑھنے والی اداکاروں نے اس کے ساتھ گلے مل کر مال کے کیے اور ڈال کر اس لائن کا استقبال کیا ہے اور اس کے گانے پر ڈر دی بڑا لگیا رب رب کر دی میں ڈردی رب رب کر دی تیرا گانا سانو بڑا پسند آیا اسے گلے مل کر ظالم استقبال کر کے اسلام کے پرچم کو نیچا کر دیا اسلام کے سر کو نیچا کر دیا اور ڈوب کے مر جاؤ ایک سکھ کو مسلمان کی بیٹی گلے مل رہی ہے اس سے بڑی اور ناکامی کیا ہوگی سمت کی اور اس کی بیوی دل جیت اس نے پتا کیا لکھا ہے لشکر اخبار کو انٹرویو دے رہی ہے کہنے لگی میں تو پاکستان کی لڑکیوں کا شرموہیا بڑا سن کے آئی تھی مگر یہاں تو حالات ہی الٹ ہیں یہاں تو مت میرا ہے گلے یہ مل رہی ہیں قامت میرا ہے حق مار میں نے کھایا اس کا اور جفیاں یہ ڈال رہی ہیں بغیرت پاکستان کی مسلمان بیویاں آئے میرے اللہ آج مسلمان بڑے فخر سے اپنی بیٹی کو کرکٹ ٹیم میں داخل کرواتا ہے کوئی ہاکی ٹیم میں بھیج رہا ہے میری بیٹی ہاکی کھیلے گی لوگ ٹی وی پر درشن دیدار کریں گے اور اس کی ٹانگوں کا رنگ دیکھیں گے اس کی چمکتی ہوئی ایڑیاں دیکھیں گے اس کا جناب ہوا وی پر دیکھے گی ڈوب پڑنے کا مقام ایسے مسلمان کے لیے آج میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرا حق بنتا ہے رائٹ بنتا ہے اور اگر یہ بات میں نک کیا مت کا مجرم بنوں گا اور پچھلے دنوں آج سے تقریباً سات ماہ پہلے گاندھی ایک ہندوانی کا انٹرویو آیا ہے اس نے کہا ہمیں پاکستان سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہمیں پاکستان سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں کیوں کہنے لگی ہم نے کلچر کی جنگ جیت لی ہم نے ثقافت کی یلغار کر ماری کیوں ان کے گھروں میں دیشن ٹینے لگے ہیں انڈیا کی کنجریاں ننگا ناچ کرتی ہیں اور کلمے کلمہ پڑھنے والا جوان جو کل تلوار لے کر ہمارے سامنے لڑائی کے لیے آتا تھا کلما پڑھنے والا جوان جو کلاشن کوف لے کر کبھی عزیز بیجر عزیز بھٹی کی صورت میں کبھی راشد بن کی صورت میں کبھی محمد بن قاسم کی صورت میں کبھی تارک بن زیاد کی صورت میں اور یہ کبھی کبھی کسی جرنیل کی صورت میں ہمارے سامنے لڑنے کے لیے آیا کرتے تھے آج ان کو لڑنے کی فرصت نہیں ہے ہم نے لڑنے کے قابل نہیں چھوڑا جیشن ٹینا ان کا پیسہ ان کا ٹی وی ان کا کنجریاں ہماری ناچ رہی ہے دے یہ بکیرت رہا ہے کیوں جی پڑھاؤ اوے ہے کہ کوئی نہیں ہائی میرے اللہ میں کس کی بات کروں اور میری نوجوان بہن اگر تو کالج میں تعلیم حاصل کرتی ہے تو سن اگر کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی ہے تو سن او کلمہ پڑھنے والے اگر تیری بیٹی کسی کالج یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے پھر خالد مجاہد کی یہ بات دل پہ لکھ کے لے جاؤ توجہ کے ساتھ بات سننا ان کو سبق دے دو کہ تم نے نقل تم نے نقل لتا کی نہیں کرنی تم نے نقل کرنی ہے تو سیدہ فاطمہ کی کرنی ہے تمہارے لیے آئیڈیل ماڈل اسلو حسر ریفارمر اگر ہے سدہ فاطمہ ہے اندرا گاندھی کی بیٹی نہیں ہے اور پاکستان میں حال کیا ہے کوئی مجاہد کشمیر میں شہید ہو جائے کوئی عالم ممبر پہ شہید کر دیا جائے کوئی پوچھنے والا کوئی سننے سنانے والا نہیں کوئی قوال مر جائے کوئی اداکار کنجر مر جائے سارے پاکستان کے اخبار آٹھ آٹھ دن تبصرے کرتے ہیں جب تک وہ دنیا میں زندہ رہا تو اداکار تھا جب وہ مر گیا تو پاکستان کا ہیرو بن گیا جب تک وہ پاکستان میں زندہ رہا تو رب کو کہتا رہا تو ایک گورکھ دھندہ ہے تو ایک رب کو کہتا ہے کہ تُو ایک گورکھ دھندا ہے تیری کوئی سمجھ نہیں آتی تو کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے جو ہندو مانتا ہے وہ بھی تو ہے جو ہم مانتے ہیں وہ بھی تو ہے یعنی سب کچھ تو ہی تو ہے کچھ بھی نہیں ہے تو, تُو ہی کچھ نہیں ہے تو, تو یعنی ایسی بکواسات کر کے رب کو گورکھ دھندا کہنے والا اور قوم کے شرابیوں کو شراب پینے کی دعوت دینے والا جب مر گیا تو اسے بہت بڑا سوفی کرار دے کر اس کا مزار تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے یا تو اسک اللہ پڑھ لیا کرو یا جی میں ان پڑھ لیا کرو آج میری ساری تکری سبحان اللہ والی نہیں ہوگی آج ان للہ اور فر اللہ والی ہوگی خوش تکری کروں گا تماشا بنا رکھا ہے ہم نے اللہ کی قسم تماشا کیوں مولوی بے نے حق سنانا چھوڑ دیا اس کو پتا ہے حق بات کروں گا مسجد والے مسجد چھڑا لیں گے کہیں اور ڈیرے لگانے پڑیں گے جب میں حق کی بات کروں گا جماعت ناراض ہوگی ساتھی ساتھ چھوڑیں گے اور عقیدت رکھنے والے عقیدت چھوڑ کر نفرت کرنے والے بن جائیں گے میرے گھر میں تحفے لے کے آنے والے تحفے نہیں لائیں گے میرا دروازہ نہیں کھٹکٹائیں گے بازار میں سلام نہیں لیں گے اور یہ نفرت کیا کریں گے مولوی بیچاروں نے حق بات کرنا چھوڑ دی نتیجہ یہ لا ہے آج مسلمان وہاں پہنچ چکا ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور میرے بھائیوں حال کیا بنو سانی گاندھی کیا, کیا ہے کہ ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہم نے کلچر کی جنگ جیت لی ہے کیوں بھی جیتی کہ نہیں پتنگ اڑا والے کی بھائی پھر کہو مسلمان بسنتے منا دے ان کی, کی بسنت یہ رسم کملی جی ہونا سناؤ سن کے جو منڈے نہیں قابو آتے منڈا دکان سے بٹھا ہو بڑا قابو آئے منڈے کو اسلام کا کام لینا ہوا سارے اتوں باہر ہے آ میرے اللہ امام جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم من کون الامتی في آخر سما ذرا کلیجے تھام کے میری بات کو سننا امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے اخر الزمان اخر زمانے میں ایک ایسا وقت آنے والا یم ساحو پوم من ہذه الامہ یہ امت جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والی یہ امت جسے اللہ پاک نے خیر امت قرار دیا ہے یہ امت میرے کملی والے کی جو جس امت کو اللہ پاک نے امتوں سے اعلیٰ مقام دیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یم ساہو قوم یم ساہو قوم قیامت و حال دن بھی اللہ پاک میرے کچھ امتیوں کو بڑا مقام دیں گے لیکن آخر زمانے میں میری امت ہی میں سے کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے جن کے اللہ پاک شکل بگاڑ دے گا کسی کو اللہ بندر بنائے گا کسی کو کھنزیر کا چہرہ دے دے گا اللہ ان کی شکل بگ کے رکھ دے گا اللہ ان کے چہرے مسک کرے گا ہائے اللہ میری توبہ اللہ ہمیں محفوظ فرما لینا صحابہ نے جب یہ بات سنی نا صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے نبی کے دیوانے چلا اٹھے نبی کے پروانے پریشان ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا آپ نے مسئلہ سنا دیا ہے کالا یا رسول اللہ علیہ سادون اللہ, علی اللہ اللہ الا محمد رسول اللہ اللہ کملی والے کیا اس وجہ سے اللہ ان کی شکلیں بگاڑے گا کہ وہ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے کیا وہ نبی کی رسالت نہیں مانتے اس لیے اللہ ان کی شکلیں بگاڑے گا آکال فرما نا بلا اللہ آقا علیہ تو سلام نے فرمایا نہیں نہیں یا سومونا وا یا روزے بھی رکھنے والے ہوں گے حج بھی کرنے والے ہوں گے نماز ہوں گے حاجی بھی ہوں گے مگر اللہ شکلیں بگاڑ دے گا چہرے مسک کر دے گا پتوں کی والو اردا گر سے آنے والوں, یہ بات اللہ کی قسم میری اپنی بات نہیں میرے باپ کی بات نہیں ہے یہ تو بات کملی والے کی بس زبان میری حرکت کر رہی ہے بات کملی والے کی ہے ایک پیغام دے رہا ہوں اس کا جس کا آپ نے کلمہ پڑا ہے آقا نے فرمایا وَا وَا روزے بھی رکھنے والے حج بھی کرنے والے مگر پھر بھی قیامت کے قریب چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اللہ کچھ لوگوں کو بندر بنا کے کھڑا کرے گا کچھ لوگوں کو خنزیر بنا کے کھڑا کرے گا صحابہ طرف کے پوچھتے ہیں یا رسول یہ تو اور سنگین معاملہ ہے نمازی روزے دار اور حاجی صاحبان ان میں شامل ہوں گے آکرم کچھ ایسے بھی ہوں گے روزے رکھنے والے اللہ اللہ اللہ یا رسول جرم کیا کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا آ کر اس رات نے فرمایا اتہ حضلم دفاع میرا کلمہ تو میرا پڑھنے والے ہوگے گے مگر گانے کے شکین ہوں گے کنجریوں کے گانے سننے والے میوزک سننے والے ریکارڈنگ والے اور میرے جوان بھائی ذرا غور کرنا تیری گاڑی میں گانا چلے ٹریکٹر پہ گانا چلے موٹر سائیکل پہ ٹیب لگا کے گانا چلائے اور گانا چلے اللہ میری توبہ غور کر ذرا اللہ اللہ اللہ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ گانے سننے والے موسیقی کے شکین بننے والے موسیقیاں تبلے سرگیاں سننے والے موسیقی کے رات گھر میں رکھنے والے اللہ اکبر کبیر امام کائنات نے فرمائی کردے قرب قیامت میں ایسے بد نصیبوں کی شکلیں بگاڑ دے گا میرا اللہ اور دیکھیں گے نا کہ دنیا کے اندر تو ہم ڈیکوریشن کرنے والے تھے میک اپ آزا اور یہ رسم کہاں سے چلی یہ ناچ گانا کہاں سے چلا اور ذرا یہ راز بھی آج آپ کو بتاتا چلوں جب امام کائنات میں ہاں تو بڑی دیر سے چلتا آ رہا لیکن پگمبر کے دور میں یہ شرارت کیسے چلی ناکا نہیں سلا تو السلام نے جب لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا دو کرو اللہ ہمیں قرآن کی محبت آتا کرے پھر کہہ دو آمین آ نے قرآن سنانا شروع کیا نا تو لوگ بڑے شوق سے آ کر نبی کا قرآن سنتے بڑی محبت سے آ کر نبی کا کلام سنتے ابو جال میک میں نے اعلان کر دیا کوئی محمد کا قرآن نہ سنو اور جو اس کا قرآن سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے باپ دادے کا دین نہیں مانتا پھر وہ گھر میں گانا نہیں چلنے دیتا پھر وہ گھر میں فہاشی نہیں ہونے دیتا پھر وہ شراب نہیں چلنے دیتا اور چھوڑو محمد یعنی مخالفت کرتا ہے پراپے کرتا ہے ایک جوان تھا امر بن تفیل اس کا نام ہے اپنی بستی سے چلا مکے میں کوئی کام تھا جب یہ گھر سے چلنے لگا تو مشورے ملے اور تو بڑا سیاحا بیا آدمی ہے ہماری برادری میں خاندان میں تیرے جیسے کلیل ہی جوان ہوں گے وہ کہیں تو ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور سڈے ہاتھوں نہ نکل جیو بابا تیریاں ساموں بڑیاں لوڑیں کیوں ہے بھائی کہنے لگے یار توں مکے چلے ہیں نا؟ جی مکے چلے ہیں اور, اور یار محمد نہ چڑھ جائیں جی وہ ہاتھیں نہ چڑھ جائی کیوں بھائی کہنے لگے وہ قرآن سنا کر اپنا بنا لیتا ہے وہ قرآن سنا کر اپنا بنا لیتا ہے اپنی زلفوں کا سیر کر لیتا ہے نانا قرآن سن بیٹھنا یہ چلنے لگانا تو روئی لے کرنا اپنی کانوں کو بند کر لیتا ہے کانوں کے سوراخ بند کر لیے جب مکے میں گیا نہ کیا دیکھتا ہے ایک خوبصورت چہرے والا بلحل کے زلفوں والا مذاق کے کاجل والی آنکھوں والا بڑے پیارے چہرے والا نبی اللہ کے پاس کعبہ کے سین میں قرآن پڑھ رہا ہے او میرے بھائیو اللہ آپ سب کو زندگی میں باہر I'm not going سین کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا نا اپنے جی سے بات کرتا ہے او تو فیل تو کو تو بچہ نہیں ہے تو کو پاگل تو نہیں ہے کوئی دیوانہ تو نہیں ہے تو کو جاہل ان پڑھ تو نہیں ہے نا کہ محمد کا جادو تجھ پہ اثر کر جائے گا وہ ذرا سنو تو صحیح پتا تو چلے نا یہ کہتا کیا کہ ہے اپنے کانوں سے روئی نکال دیتا ہے کہتا پریکٹیکل تو کر کے دیکھو نا میں کو پاگل تو نہیں بچہ تو نہیں مجھ پر اثر ہو جائے میں ذرا سنوں تو سی محمد کیا کہتا ہے کانوں سے روئی نکال دی دل لگا کے میرے محبوب کا قرآن سننے لگا اللہ لال میرے آقا کا قرآن سننے لگا میرے آقا جھوم جھوم کے اللہ کا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے پیارے کلام کی تلاوتیں کرتے جا رہے دعا کیا کرو اللہ سب کو نصیب کرے از پال اللہ یا پن مریم الت کل تلنا سونی و من دون اللہ مندون میرے آقا قرآن پڑھنے لگے یا امر بند تو پہل کانوں کو صاف کر کے قرآن کو سنتا ہے جب کانوں کو صاف کیا تو اللہ پاک نے قرآن کی روشنی سے دل کو بھی صاف کر دیا کان بھی صاف ہو گئے دل بھی صاف ہو گیا اب جی لگا کے قرآن سننے لگا میرے آکا جب نواز سے پار ہو کے چلنے لگے نا آکا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا رو کے کر دو اللہ کے پاک میں بھی میں تو بھول گیا دنیا کے دھوکے میں آ گیا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا آکا جاتے کہا ہو آج غلام کر کے کلما پڑا کے جاؤ نا آیا تو تیرے شہر میں پردیسی بن کے تھا آیا تو تیرے شہر میں مسافر بن کے تھا آیا تو مکے کے اندر میں پر ضروری کام کے لیے تھا مگر پیارے تیرے قرآن سننے سے تیرا پیارا کلام سننے سے اللہ پاک نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے اللہ پاک نے مجھے ہدایت کا خزانہ دے دیا ہے جب مکے والوں نے دیکھا نا کہ محمد تو قرآن سنا سنا کے اپنے بنا رہا ہے اپنی امت بڑھا رہا ہے یہ تو اپنے دیوانے بنا رہا اور جو بھی سنتا ہے پھر اسی کا بن کے رہ جاتا ہے کیوں میرے آقا کی تصیرت یہ تھی کہ راہوں میں کا دے اور جیسے بچھائے راہوں میں کاٹے اور جس نے بچھائے اور گالیاں دیں پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی سپنم صلاح ہو ص اللہ ہو علیم او پت خانے برباد ہوئے اور دل آزاد ہوئے اور لہرایا تو عید کا پرچم صلی اللہ ہو علیہ وسلم کافروں نے دیکھا نہ کہ کملی والا اپنے لشکر کو بڑا رہا ہے اپنی جماعت کو بڑھا رہا ہے کے نے دن بدن دن بڑھتے جا رہے ہیں ان ظالموں سے برداشت نہ ہوا ان ظالموں سے دیکھا نہ جا سکا میرے کملی والے کے خلاف راپے گنڈا کرنے لگے نظر بن نام کا ایک آدمی تھا اس نے دیکھا نا کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اور قرآن کے دیوانے بن رہے ہیں اس کے سینے پر اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے ایسا کلام نازل کیا ہے کہ پتھر دل اور سنگ دل سے سنگ دل بھی اگر قرآن فصن لیتا ہے اللہ اس کے دل کو موم بنا دیتا ہے اس نے سوچا ان کو دل بہلانے کے لیے میں کوئی متبادل چیز نہ دے دوں کہ یہ قرآن چھوڑ جائیں اب یہ قرآن کے خلاف ایک سازش کرتا ہے جو سازش ایک کافر نے تیار کی محمد مصطفیٰ کے خلاف اور آج وہ سازش ہمارے گھروں میں آ گئی آج وہ سازش کافر کی محمد عربی کے دشمن کی ہر کلمہ پڑنے والے کے گھر میں ہے ہر کلمہ پڑنے والے کی گاڑی میں ہے ہر کلمہ پڑنے والے کی بیٹھک میں ہے اور یہ تو اپنے گھر کے اندر سواق رات بھی بناتا ہے تو انڈیا کے گانے سن سن کے توجہ کر بات میں تیرے دل کو دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا اللہ کی قسم تجھے جہنم سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہو نظر بن ہارس نے پروگرام بنایا کہنے لگا میں اس کا علاج کرتا ہوں میرے پاس بڑے علاج ہے کیوں جوان آدمی جو ہے اس کو اپنی خواہشات چاہیے اس کی خواہشات کے لیے انتظام کر دو محمد کو چھوڑ جائیں گے اس کے پاس کیا ہے قرآن کے سوا کہنے لگے بھی تو کیا کرے گا کہتا پیسہ بڑا ایسا کروں گا میں کنجریاں خرید خرید کرنا جو کلم پڑے, پڑے گا اس کے گھر میں بھیج دیا کروں گا اس کو کہوں گا یاشیاں کرو کلمہ چھوڑو لو میرے پاس اس کا علاج ہے سنو سنو دل پہ ہاتھ کے محمد کے غلاموں یہ تمہارے نبی کا دشمن تمہارے گھر میں بھی آ چکا ہے آقا کا قرآن روکنے کے لیے اسلام کی تبلیغ اور اشاس کو روکنے کے لیے گانا شروع کیا گیا میوزک شروع کی گئی اور یہ کنجری کے رقص و سروپ شروع کیا گیا اور یہ ڈانس شروع کیا گیا کون سا ڈانس آج رسم مہندی پہ جس میں مسلمان بیٹی بھی ناچ رہی ہے کلمہ پڑھنے والے جوان کی بہن ناچ رہی ہے کلمہ پڑھنے والے بزرگ کی بیٹی ناچ رہی ہے اور اگر میری بہن ناچے مجھے تکلیف نہ ہو پھر میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو کلمہ پڑھنے والی ہے وہ میری اسلامی بہن ہے میں اپنی بہن کی عزت کے لیے چلاؤں گا وہ ویلا کروں گا خطب کروں گا تقریر کروں گا اگر میری جان بھی جاتی ہے تو جائے مگر میں فارسی کے خلاف آواز بلند کروں گا نظر بن حارس نے منصوبہ بنایا قرآن کو روکنے کے لیے بولو کس کو روکنے کے لیے قرآن کے خلاف کیا نکالا کنجری کا گیت کنجری کی ناچ بات میری نہیں اگر حوالے نہ دے سکوں تو اللہ تیرا گردن میری ہوگی آقا کی دشمنی لینے کے لیے تبلیغ قرآن کی روکنے کے لیے شروع کیا کنجریوں کا ناچ آپ غصہ کریں گے کہ بار بار کنجری کا لفظ کے بولا جا رہا ہے توجہ کرنا آپ کی اطلاع عرض کرتا ہوں آج پڑھا لکھا دور ہے اس بدکارا کو آج گلوکارا کہتے ہیں اداکارہ کہتے ہیں اور گلو کا نام چونکہ ہم نے بدل دیا ہے کوئی رشوت والا جب رشوت دینا تھا رشوت کوئی کہرمائی کی مٹائی واسطے بچیا کی مٹائی چاہ پانی ہے گنا کرتے ہیں مگر ہم گنا کا نام نہیں لیتے بدل دیتے ہیں اسی طرح میرے بھائی کل تک جس کو میرے بابے بزرگ سفید داڑی والے میرے سامنے تشریف فرما ہے اللہ زندگیوں میں برکت کرے ان سے پوچھو کہ کل آپ نے کبھی سنا تھا گلوکار کیا ہوتا ہے اداکار کیا ہوتا ہے آج جدید اور آ گیا تو نام بدل دیا کنجریوں کا نام گلوکارا اداکارہ رکھ ہے۔ اور میرے بھائیوں کتنے افسوس کی بات ہے ہم نے کنٹرول نہ کیا قرآن کے ہم نے قرآن کے قریب نہ آئے اپنے بچیوں بچوں کو فری ہیڈ کر دیا آوارا چھوڑ دیا نگہداشت چھوڑی نتیجہ کیا نکلا پڑے لکھے خاندانوں کے بیٹیاں اور بیٹے اداکار اور گلوکار بنے پاکستان کا اٹارنی جرنل یا بختیار اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے مگر اس کی بیٹی عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے اور وہ وقت کی اداکارہ کنجری بنی ہوئی ہے نہیں یقین آتا اخبار پڑھو میرے پاس اخبار پڑے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی خبر کوئی سرخی لگی ہوتی ہے کہ اٹارنی جنرل یحب اختیار کی بیٹی نے آج یہ کر دیا آج وہ بیان دے دیا ہے اور دوستو یہ مستفیٰ کھر جس نے میرے قائد علامہ سان الہی ظہیر پر قتل کے مقدمے بنائے یہ اپنے آپ کو سیاست کا ہیرو سمجھنے والا اس کی بیٹی اداکارہ ہے گلوکارہ کنجری بنی ہوئی ہے مستفی کھر خر یہ کردوار کی بیٹی پھر رہی ہے جاؤ پتا کرو اخبار سے پوچھے جاتے اور یہ اپنے آپ کو اداکار محمد علی کہلانے والا اس بد وقت کمینے کا بیٹا عالم دین تھا درس قرآن دینے والا دیوند کے مدرسے کا فارغ عالم دین اور یہ لائن کیا بنا اداکار بن گیا بھائیو بجا کیا ہے یہ گانے کی ساری مہربانی ہے کی مہربانی ہے افسوس سے کہتا ہوں افسوس کر ریڈیو آیا تو علماء گلے پھاڑتے رہو ریڈیو کے قریب نہ جاؤ ریڈیو کے قریب نہ جاؤ اور ہم ریڈیو کو روتے رہے پیچھے ٹی وی بھی آ گیا پھر ٹی وی کی بات چلی علماء نے فتح دے دیے جی وقت کی ضرورت ہے کوئی بات نہیں وقت بندہ حالات سے خبردار رہتا میں نے کہا بھائیو یہ ملکی حالات سے واقعی خبردار رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر دین سے بے خبر کر دیتا ہے کیا بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ناراض نہیں ہونا میرے پاس پیسے ہیں میں لے سکتا ہوں لے سکتا ہوں ایسی بات نہیں مردہ جماعت کا خطیب نہیں زندہ جماعت کا خطیب ہوں. لیکن میرے بھائیوں مستقبل کا فکر کیجئے اللہ آپ کو توفیق عطا کرے میری باتیں آپ کو خوشک ضرور محسوس ہوگی اگر آپ دل میں جگہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ قیامت کیوں. قیامت کے دن آپ کے کام آئے گانے نے کیا کام دکھایا سنو سنو گانے نے کیا کام کیا نوجوان کو خود کشی کرنے پر مجبور کیا گانے نے کیا کام کیا نوجوان بیٹی کو اپنے باپ کا باعثت گھر چھوڑ کر کسی نوجوان کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کیا گانے نے کیا کام کیا اور لوگوں لوگ تو کہتے ہیں کہ گانا سن کر دکھ چلے جاتے ہیں دل کی ذرا پریشانی دور ہوتی نہیں نہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گانا پہلے سے زیادہ پریشان کرتا ہے اور پھر ہماری بغیر تی کی حد ہو گئی انڈیا کا کنجر اور انڈیا کی کنری کہہ رہی ہے سب تو سونا سب تو پیارا راجہ ہندوستانی اور راجہ ہندوستانی کے حسن و جمال کی تریف آج حاجی صاحب کے گھر میں نمازی صاحب کے گھر میں ہو رہی ہے اور نوجوان جہاد کے لیے تلواریں لے کر کلاش نکو لے کر کشمیر جا رہے ہیں اور اس کے گھر میں ہو رہا ہے سب تو سونا سب تو پیارا راجا جا مسلمان کاش کے تین اپنے نبی دی قدر ہوں اور نبی دے دشمن دی تاریخ ہو رہی سب تو سونا تے سب تو پیارا راجا ہندوستانی تیرا سمیر کتنے سو گیا تیرے نبی تو دشمن ہے جہاں تیرے گھر میں آواز آ سب تو سونا تے سب تو پیارا میرے اللہ میں کس کو سناؤں کیسے سناؤں اللہ کی قسم آج میرا سینہ پھٹنے کو آ رہا ہے میرا کلیجا مور کو آ رہا ہے کہ میرے کملی والے کی امت کو کیا بن گیا وجہ صرف یہ ہے ہم نے قرآن سنانا چھوڑ دیا قرآن قوم نے سننا چھوڑ دیا نتیجہ کیا ہے جہاں قرآن تھا آج وہاں سی آر پڑا ہوا ہے حاجی حاج کرنے جاتا جا ہے تو وی سی آر لے کے آتا ہے ایسا ہے کہ نہیں بھائی چوتنی میں بولیا خدا کا خدا کا واسطہ دے دیکھے کرنا کہ ہے کہ نہیں پہلے لوگ کیا لایا کرتے تھے قرآن پاک بیٹی کے لیے توحفہ ہے یہ قرآن میرے بیٹے کے لیے توحفہ ہے یہ حدیث رسول بخاری شریف ہے میری نسل کے کام آئے گی یہ بلوغ المرام من عبد الحکام شرییہ ہے یہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں بچے کے لیے ہے یہ بلوغ المرام میرے بڑے لڑکے کے لیے ہے آج کیا ہے ہم یہ اپنے بیٹے کے لیے کیا لاتے ہیں انڈیا کی فلم وی سی آر وی سی پی کا لاتے ہیں ٹیشن ٹی کے کے پارٹ لاتے ہیں اور دوستو یہ کیا ہو چکا ہے امت مسلمان کو ایک وہ دور ہوا کرتا تھا توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ایک وہ دور ہوا کرتا تھا کہ کلال کے لال کے دور میں رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں جب رومیوں نے دیکھا کہ بھڑے ہوئے شیر آگئے کملی والے کے دیوانے آ یہ بدر کے جی آ یہ کملی والے کے دیوانے آ گئے اب یہ کفر کے تھکے چھڑائیں گے اور یہ کفر کو لوہے کے چڑے چوائیں گے ان کے سامنے ہم ٹھہر نہیں سکتے یہ ساری پارلیمنٹ جمع ہو گئی ان کے جرنیل کرنیل جمع ہوئے اور بڑے بڑے پادریوں کو بنا کے فسواں لینے لگے کہ ذرا تم بھی بتاؤ تم بھی بتاؤ عیسائیت کو بڑا خطرہ اور ایران کی ثقافت کو بڑا خطرہ ایران کے لیے آج بڑا مسئلہ بن چکا ہے روم ہاتھوں سے نکل رہا ہے خدا کا نام کچھ بتاؤ کیا کریں کہنے لگے جی دیکھ لو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں علما نے فتوی دے دیا اگر اپنا دیس بچانے کے لیے دین بچانے کے لیے عزت بھی قربان کرنا پڑتی ہے تو قربان کر دو مگر دیس بچا لو عزت بچا لو فارمولا کیا طے ہوا سنیے ذرا سنیے تمہارے بڑے کیا تھی ہمارے بڑے کیا تھی ہم کن کی اولاد ہے فارمولہ یہ طے ہوا کہ ہر بندہ اپنی نوجوان بیٹی کی عزت کو قربان کر دے اپنے مذہب کے لیے جوان بچیوں کو بلایا گیا ان کو سبق دیا گیا کہ تنگ اور چست لباس جو جسم کے ساتھ چمٹا رہے اور تمہارے جسم کا عروج و زوال مدد و جذر پورے کا سارا نظر آئے ایسا لباس پہنو فل میک اپ کرو اور جہاں سے آمنا کے لال کے غلاموں نے گزرنا ہے لینے بنا کر وہاں کھڑی ہو جاؤ وقفے وقفے کے ساتھ یہ سپاہی تمہیں دیکھیں گے تم اپنی ہونٹوں پہ زبان پھیر کر اور تم اس اشارہ کر کے بلانا اور جب یہ جوان تمہاری طرف مائن ہوں گے برائی کر بیٹھیں گے اور تمہیں بری نظر سے دیکھیں گے سینے سے ایمان نکل جائے گا جب ایمان نکل جائے گا پھر جرت نکل جائے گی اور جب غیرت نہیں رہتی تو پھر جرت بھی آج مسلمان کیوں جرت نہیں کر رہا انڈیا سے یہ ڈر رہا ہے امریکہ سے یہ ڈر رہا ہے وہ بندے بندے سے ڈر رہا ہے کیوں اس کے سینے میں نہ حیرت ہے نہ اس کے سینے میں جرت ہے جرت وہاں ہوتی ہے جہاں خیرت ہو جہاں خیرت نہ ہو وہاں جرت ہوتی وہاں جرت ہوتی حال پتا کیا بنا ہورا ہے ایک ہیرو کی پڑی لینے کے لیے نا ہیروئن کی اس پتوکی کے بازار میں ایک جوان نے اپنی بیٹی بیچنے کے لیے کہا تھا کو پنجہ روپئے دے لے لو میں دے دی دیاں گا اپنی بیٹی پچاس روپے میں بیچ رہا ہرون کی بڑی کے لیے یہ غیرت ہے کیا وہ بچی قیامت کو اپنے باپ کا گریبان نہ پکڑے گی ابا سالم تیرے گھر میں مجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم میرا بازار میں جا کر پچاس روپے ریٹ لگا ان بچیوں نے عزت قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کے نام پیش کیے لاڑے لگا کر یہ روم کی لڑکیاں کھڑی ہیں کیوں عمر کی فوج گزرنے والی ہے جب کمانڈر کو پتا چلا کہ عیسائیوں نے یہ منصوبہ بنا لیا فوری طور پر فروخ کیا رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ قائم کیا کہ حضرت تو یہ منصوبہ خطرناک بن چکا ہے فرمایا اور آمنا کے لال کی فوج کے جنرل کمانڈر تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں انہوں نے بچیاں سجائی ہیں تو ان کو قرآن پڑھ کے سنا دیں ان کو قرآن پڑھ کے سنا دے یا امیر المومنین کون سی سورت پڑھوں فرمایا سورہ نور جس میں اللہ نے شرم و حیا بیان کیا پڑھ کے سناؤ کمانڈر نے ساری فوج کو ملا لیا فرما بیٹھو میری بات سن کے جاؤ سارے سپاہی آ سارے فوجی آ گئے اللہ کا اللہ کا ولی صحابی رسول جرنیل اسلامی فوج کا اللہ کے پیارے کلام کی تلاوت کرنے لگا کلینا یو غصوب او جوان شرمیا والی آنکھوں کو نیچا کر لو تمہاری آنکھوں میں غیرت ہونی چاہیے اللہ کے پاک نبی کے دیوانے میں جب اپنے ساتھیوں کو اللہ کے قرآن کی ایت پڑھ کے سنا صحابہ کے کھڑے ہو گئے فوری طور پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ ہو اللہ اللہ جب ایت پڑھ کے سنائی در سے حیادیہ در سے قرآن سننے کے بعد آقا کے سپاہی چلنے لگے اور یہ لڑکیاں انتظار میں کھڑی اور یہ ساری کی ساری ہیں انتظار میں کھڑی کے کے نے اور نظریں جکائی ہوئی بڑی شرم حیا والی چال کے ساتھ اللہ والے جا رہے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ پاک نے ان کی چالوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے و عباد اللہ وائی بہادر اللہ شو نل ارض ہوئی زا خا تبلجاہ لو کالو اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ والے ہیں جو نیک لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے اللہ پاک نے فرمایا وہ شرم و حیا والی چال چلنے والے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ بےچاری دیکھتی رہ گئی آئی لو یو کے اشارے کرتی رہ گئی مگر امن کلال کے سپاہی نظریں جکائے ہوئے پلکے جکائے ہوئے دیوانے جا رہے ہیں شرم و حیا والے جا رہے ہیں اور یہ لڑکیاں دیکھ کر حیران رہ گئی ہم اتنا میک اپ آئی بن کے کی آئی تو ہمیں دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ان کی نظروں میں ہماری کوئی ویلیو مکت نہیں ہے ہماری کوئی مکت نہیں ہے جن جنت کی حوروں کا وعدہ کیا ہو وہ عیسائیوں کی کنجریوں کو کیا سمجھتے ہیں اللہ اللہ اللہ جا رہے ہیں جا رہے جب سارا لشکر چلا گیا ساری جماعت چلی گئی کچھ چیخنے لگی کچھ چلانے لگی او آمنا کے الحال کے سپاہیوں کو تمہار جائے تمہارے شرم و یا پر ایسے نہ جاؤ ہمیں کلمہ پڑھا کے چلے جانا ایسے نہ جاؤ ہمیں کلمے سے محروم چھوڑ کے نہ جاؤ ہمیں کلمے کی دولت سے محروم نہ چھوڑ کے جاؤ ہمیں اپنا بنا لو اور جس کی تم نے غلامی کی اس مہیا والے نبی کی ہمیں بھی غلامی کا درس دے جاؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا جاؤ نہ ہمیں بھی اسلام والیاں بنا جاؤ اللہ ہو اللہ اللہ اور میرے بھائیوں ہمارا ماضی تو یہ ہے ہمارے بڑے تو ایسے ہوا کرتے تھے ہائے اللہ آج کیا بن گیا میرے کملی والے کی امت کو آج لڑکی دکان پہ سودا خریدنے جائے کپڑا خریدنے جائے جرنل اسٹور پہ جائے نا بڑی مشکلات کے باتیں کرتی جنہیں پیونل پیو نل کر دی تھی بڑا حادثہ کے مسکرا کی آواز کے اندر لچک پیدا کر کے آواز میں بری کی اور جب باپ سے بات کرتی ہے تو خشک لہجے میں جب باپ اپنے خامت سے بات کرتی ہے تو بجلی کی طرح کڑک کڑک کے بولتی ہے اور جب دکاندار سے بات کرتی ہے تو لہجے کے اندر اس قدر لچک پیدا کرتی ہے کہ باتوں ہی باتوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے یہ حیرت کا جنازہ نہیں نکلا تو اور کیا ہے خالت کی بات آج مرچوں سے بھی زیادہ کڑوی ہوگی اللہ کی قسم یہ قیامت کو ہمیں تمہیں یاد آئے گی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ہم نے یہ باتیں کہنا چھوڑ دی تم نے ماننا چھوڑ دی دعا کرو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے گانے نے ہمارے گھر میں کیسا حالات پیدا کیے لاہور میں پہلوان جی کوئی نہیں سام بڑا اعتماد ہے کوئی گل نہیں ساڈے اپنی وہ بھی ہوں ساڈا اپنا جی کوئی گل بڑی گل ہے جی اصل بھی رکھے جی بڑا چنگا جبان فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹی کالج پڑھنے جاتی ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے لڑکی نے جب اکزام دے دیا اب رزلٹ کا انتظار ہے اب گھر میں بیٹھنے سے آوازار تھی کہ میں آیا جا کرتی تھی آشرا کے ساتھ اب گھر میں بیٹھنا پڑ گیا گھر کی چار دواری سے کھانے لگی پھر اس نے سوچا کہ کالج میں تو جانا نہیں اب آش راہ کے ساتھ سفر کیسے ہوگا پھر باتوں ہی باتوں میں اشارے کیے گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا اور دوستوں غور کے ساتھ بات کر ایک ایسا وقت بھی آیا عدالت کے اندر اس لڑکی کے باپ بھی کھڑا ہے وہ لڑکی اپنے آشرا کے ساتھ کھڑی ہے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے باپ رو رہا ہے بیٹی کہنے لگی شادی کراؤں گی تو اس کے ساتھ کراؤں گی تم رو کی دکھاؤ یہ عدالت میں اس سے کوئی بڑی عدالت ہے تو وہاں بھی لے جاؤ مگر یاد رکھو عشق کی بازی ہم ہار نہیں سکتے کیا یہ سبق اسلام نے دیا ہے یہ گانے کی مہربانی بولو کس کی مہربانی ہے یہ اسکی گانے کی مہربانی ہے آج کل ہم دونوں شوق رکھتے ہیں قرآن کا بھی اور گانے کا بھی مسجد میں قرآن سن سن کے سبحان اللہ اور گھر میں جا کر گانوں کے ڈائل پر سبحان اللہ چاند پرانا لگتا ہے روپ سہانا لگتا ہے تیرے آگے ساجن جوان بیٹی باپ کے سامنے گانا سن رہی ہے مکھڑے تے چشمہ پتہ نہیں کیا ہے وہ بیٹی باپ کے سامنے سن رہی ہے باپ کی غیرت نہیں بیدار ہوتی کہ میری بیٹی کیا سن رہی ہے اللہ کی قسم ممبر رسول پہ با وضو کھڑا ہوں تمہارا بھائی ہوں اپنی بہنوں کا بھائی ہوں میری مائیں جمع پڑھنے کے لیے آئی ہے ان کا حیرت مند بیٹا ہوں بات توجہ کے ساتھ سننا اپنے ایک عزیز کی بات کرتا ہوں رشتہ دار کی بڑی مشہوری سنی تھی پڑھے لکھے ہیں حیا والے ہیں ملنے کے لیے گیا اندر کیا تھا کہ آپ کا بستر ادھر ہے آپ ادھر تشریف لے آئیں اور میری کوشش ہی کہ میں بھی تھے او مینو کھیچن دوسرے کے بڑی محکمے تھی میں کھینچا تانی ہوتی رہی ان کو پتا تھا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر مسیقی پروگرام ہے یہ مولوی ہے مداخلت کرے گا اس کو نکالو یہاں سے بہرحال وہ کامیاب ہو گئے مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا میں چلا گیا جب میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد بٹن آن ہو گیا پروگرام شروع ہو گیا اور میرے بھی سین کے تو ہید نے جوش مارا میں نے کہا مولوی کا دیں یہ ہاکی نہیں بیان کرنا میں ہولی جب اس میں السلام علیکم وہ بھی رن بھی مگروں لا کے مگر آ گیا جناب نوجوان بھی مکھڑے دا کالا کالا دل وے سارا کڈ کے لے گیا میں کہ دل نہیں کھ کے لیا ایمان کٹ کے خیرت کڈ کے لے گیا ایمان گیا خیرت دوستوں غور کرو غور کرو قرآن ایسے نہیں دہائی دے رہا یا من سل میں کافا ولا تک کبھی خطوطی شیتان اہولم اطب مبین اسلام کے دائرے میں پورے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کی پیروی نہ کرنا یہ تمہارے بڑوں کا بھی دشمن یہ تمہارا بھی دشمن ہے تمہیں بے حیرت کر دے گا تمہارے گھروں سے ایمان نکال دے گا تمہارے گھر سے یہ درس حیا نکال دے گا اور میرے بھائیو بتاؤ اب قرآن کی ماننی ہے کہ شیطان کی ماننی ہے ایمان سے بتانا ایمان سے اتو اتو نہیں رہمان کی مانی کے شیطان کی اگر رحمان کی مانی ہے پھر گانے سے توبہ کر جاؤ اگر رحمان کی مانی ہے فلم سے توبہ کر کے جاؤ اگر رحمان کی مانی ہے پھر شریعت کے ساتھ وفا کا وعدہ کر کے جاؤ اے اللہ جب تک تن میں چاول رہے گی تیرے بھی غلام بن کے رہیں گے تیرے مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہیں گے آخر دعوانا ان الحمدللہ الحمد للہ ونستغفره من به من أتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهدي الله فلا مذلنه ومن يذلله فلا هادئ لمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمد النبد هو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى علي محمد كما باركت على إبراهيم وعلى علي إبراهيم إنك حميد مجيد تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربى وينهار الفاشاء والملك والبغل يعيزكم لألكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجبلكم ولازرولا رب, رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز الکاسیا کیسٹ سیریز و کتب لائبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لاہور فون سات